رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ فلا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ لهما جناح من الرحمة وقر رب كما رب جو عمل انسان کی فطرت پر بھاری ہو اللہ تعالی اس معاملے پر اور اس عمل کی اہمیت پر اتنی زیادہ تاکید اور اس حکم کو تکرار کے ساتھ بیان فرماتا ہے ایک انسان کے لیے ایمان اور اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اسلام اور اس کے متعلقات کے بعد جو حکم اللہ تعالیٰ نے بار بار دیا ہے یا جس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا بار بار کہا ہے وہ ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی اچھے اخلاق اور ان کی خدمت کرنا قرآن پاک میں آپ کو بہت ساری آیات بہت سارے احکامات ملیں گے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے اور مختلف پہلوؤں سے ذکر کیے ہیں لیکن جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذکر کیا ہے جو رتبہ ان کو انسانیت میں عطا کیا ہے اسلام کے بعد وہ رتبہ شاید انسان کے لیے کسی اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا عرض یہ ہے کہ میری پوری گفتگو کو اسلام اور اس کے متعلقات کے بعد سمجھیے گا یعنی اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حقوق ان سب کے بعد انسانیت کے میدان میں اگر کوئی چیز پہلے آتی ہے تو وہ ہے اس شخص کے انسان کے قریبی ترین لوگ جو اس کے ماں باپ اس کے والدین جنہوں نے اس کے اوپر سب سے زیادہ نیکیاں احسان اس کی تربیت اور اس کی پرورش کی ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے حتمی طور پر فیصلہ کیا ہے یہ قرآن کا ایک واحد اسلوب ہے جو آپ کو اس جگہ پر ملے گا جس کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ تم نے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اور اس اٹل فیصلے کے ساتھ بغیر کسی مزید الفاظ کا اضافہ کیے بغیر اللہ تعالی نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ اسلوب قرآن میں کئی جگہ پر ہے اللہ کی عبادت کرو والدین کے ساتھ اس سلوک کرو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا یہ ہر امت کو یہ حکم دیا جاتا رہا ہے اس کی خاص وجہ ہے والدین کے ساتھ انسان بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے ان کی خدمت بھی کرتا ہے ان کے سامنے اپنا سر بھی جھکا کر رکھتا ہے کب تک جب تک انسان خود کمزور ہوتا ہے اور اس کے والد یا والدہ طاقتور ہوتے ہیں یہ طاقت دو طرح کی ہے ایک جسمانی طاقت اور ایک مالی طاقت جب تک انسان جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے ماں باپ اس کا خیال رکھتے ہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں لیکن جس دن یہ ماں باپ کمزور ہو کر اس بچے پر بوجھ بننا شروع ہوتے ہیں اس دن سے اس بچے کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کی خدمت بڑی گرہ گزرتی پھر ہمارے معاشرے کا ایک رخ اور بھی ہے بڑی معذرت کے ساتھ یہ رخ آپ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کو والدین کا والدین کی خدمت والدین کا احترام یہ سب اس جگہ پر نظر آئے گا جہاں پر ماں باپ مالدار ہو کاروبار ہو پیسہ ہو دولت ہو وہاں ہر بچہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا میں کسی کی نیت پر بات نہیں کر رہا اپنے معاشرے کا بھیانک چہرہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن اگر یہی صورتحال اس کے برعکس ہو جائے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے بڑھاپے میں کمزور ہے اپنے کام کاج عام طور پر پورے خود طریقے سے پورے کام کاج اپنے طریقے سے نہیں کر سکتے اور پیسہ بھی نہیں ہے کاروبار بھی نہیں ہے تو پھر اولاد کا وہ رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتا جو رب نے حکم دیا ہے یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے یہ احترام پھر ماں باپ کا نہیں ہے یہ احترام اس دولت کا ہے جو ماں باپ کے پاس اگر ہو تو ماں باپ کی عزت ہے اگر نہ ہو تو ماں باپ کی کوئی عزت نہیں لہذا دولت کی عزت اور دولت کی خدمت سے بچیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے اسلام کے بعد کہ انسان اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت کما لے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے کئی انبیاء نے گفتگو کی تو فوراً اپنی گفتگو کے اندر ایک بات کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے وبرم بی بھی والدی یحییٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ان کی خدمت کرنے والا بنا کر بھیجا جناب عیسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں بولے اپنی ماں کی گود سے انہوں نے ندا لگائی تھیارئی قالو کئی نکلکان اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ وہ برم بھی تھی یہ جالی جب بار اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ان کی خدمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے جبار غصے والا سخت طبیعت والا بنا کر نہیں بھیجا یہ ایک تسلسل تھا جو چلا رہا تھا یہ چلتا رہا تسلسل یہ زندگی کا اسلوب ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اس اعتبار سے یہ صدیا صدیوں سے نسل در نسل یہ اسلوب چلا آ رہا ہے اور اس اسلوب کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز میں بیان فرمایا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا مسئلے کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے گہرائی میں میرے پاس جانے کا وقت نہیں جہاد کے متعلق آ کر اس نے سوال کیا یہ جہاد نفلی تھا یا فردی تھا اکثر علماء اس جہاد کے نفلی ہونے کے قائل ہیں فرمایا کہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں فرمایا کہ جہاد پہ جانے سے بہتر ہے تیرے ماں باپ ہیں فرمایا ہاں ماں ہے کہا جا اس ماں کی خدمت کر یہی تیرے لیے جہاد ہے یہ تیرا وہ جہاد ہے کہ جو تو لڑے گا نکلے گا اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کا مقابلہ اس نیکی کا اس اجر کا کسی چیز سے نہیں ہے لیکن یہاں اس وقت تیرا وہاں جانے سے بہتر یہاں رہنا ہے یہاں تیری ضرورت زیادہ ہے مسلمانوں کی سرحدوں سے زیادہ تیری ضرورت تیری ماں کو ہے لہذا اس کی خدمت کر اسی میں تیرا جہاد ہے اس اسلوب کو جو انسان سمجھ جائے یہ بات جس انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی نیکی اللہ تعالی نے اس چیز کو اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا ہر چیز عام طور پر آپ کو ایمان اور اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی معاشرے کا معیار ایمان اور اسلام کے ساتھ ہوگا لیکن ماں باپ کی خدمت ایمان اور اسلام کے ساتھ نہیں ان کی خدمت کس بنیاد پر ہے صرف اسی لفظ پر کہ یہ ماں ہے اور یہ باپ ہے دوسری کوئی اور بنیاد ان کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سید آسما بنتے بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ علما کہ میری ماں آئی ہے جو کہ مشرقہ ہے اور آ کر وہ مجھ سے ملنا چاہ رہی ہے ملوں یا نہیں ملوں مشرقہ ہے اللہ کے نبی السلام نے فرمایا نام سلی اپنی ماں کے ساتھ اسے سلوک کر اس کے, خدمت کر اس کے ساتھ مل اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک کیا ہے تعزیل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے جو تمہارے رشتے دار ہوں ان کے ساتھ اس سلوک ملنے سے روکتا نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا جنہوں نے تمہارے دین کے معاملے میں تمہیں تکلیف نہیں دی تم ان سے ملو ان کے ساتھ اس سلوک کرو سا جناب ابن ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے قسم اٹھائی کہ تم میرا بیٹا ایک بات یاد رکھ اگر تم محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے اگر تیرا تعلق محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ میری قسم ہے اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اللہ کے نبی معاملہ بھی ہے میں کیا کروں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن پاک میں یہ آیت فرمائی وَإن جا حدا ما اگر تمہیں تمہارے ماں باپ اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کرے خود کا مشرق ہونا تو دور کی بات وہ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے اللہ کے ساتھ شرک کرو جس, جس گناہ جیسا کائنات میں کوئی اور گناہ نہیں ہے وہ گناہ کرنے کو وہ تمہیں کہے میں اگر یہ گناہ کرنے کو بھی اگر وہ تمہیں کہے تو تم نے صرف اس معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی وساخبہ ما دنیا معروف دماغ میں کوئی خلل نہ آ جائے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رہنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے باوجود اس کے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں شرک کرنے کا مشرق سے انسان کی دلی طور پر نفرت ہونی چاہیے لیکن اگر وہ مشرق ماں باپ کی صورت میں ہو تو دلی طور پر انسان کو ان سے محبت ہونی چاہیے شرک سے نفرت ہو لیکن ماں باپ ہونے کی بنیاد پر ان کا ساتھ ان سے محبت ہو یہ اسلام کا نظریہ ہے جب ایک بیٹے نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں اپنے باپ کو قتل کروں گا اس نے آپ کے بارے میں لازیب الفاظ کہے ہیں الفاظ کیا ہے کہ, مِنَ کہ آپ کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین جن کے پاس تھا کچھ نہیں آ کر ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں مدینہ واپس جا کر ہم ان کمتر لوگوں کو گٹیا لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے یہ کہنے والا عبد اللہ بھی لوبئی تھا اپنی بات سے مکر بھی گیا عبداللہ ان کے بیٹے جو کہ صاحب ہی تھے اللہ علیہ وسلم کے نبی پاس پیش ہوئے اور آ کر کا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ میرے باپ نے یہ بات کی کوئی اور میرے باپ کو مارے گا مجھے ہزم نہیں ہوگا کبھی نہ کبھی دل میں یہ تمنا اٹھے گی کہ اس شخص نے میرے باپ کو مارا ہے اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے یہ کام مجھے کرنے دے کبھی دل میں پشتاوا نہیں ہوگا کسی کے لیے غصہ نہیں ہوگا میں اپنے باپ کو قتل کر دوں اللہ کے نبی میں فرمایا کہ مجھے سلا رحمی کرنے والا بنا کر بھیجا رشتوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا یہ بات ایک طرف کہ اس نے کیا بات کہی کیا جملہ کہا وہ اپنی بات سے مکر گیا اور اس بات میں معاملہ اور بھی ہے کہ وہ منافق تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ ربی منافقوں کو الگ طریقے سے بھی ڈیل کیا تھا لیکن دوسری بات دوسرا پہلو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ماں باپ کا جو احترام جو عزت اسلام نے عطا کیا وہ کسی اور جگہ پر آپ کو ملے گا نہیں یہ وہ عزت ہے یہ وہ معیار ہے یہ وہ تعلیم ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دیں آج میری بات ایک ذہن میں رکھیں اپنے بچوں کو آپ آلہ سے آلہ تعلیم دلواتے دنیا کی وہ بچہ متاثر ہوگا کس ماحول سے مغرب کے ماحول سے جس ماحول میں ماں باپ کی اوقات کیا ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں ان کو اپنا گزارنے کے لیے کتے اور بلی کا سہارا لینا پڑتا ہے بچے اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ماں باپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے ماں باپ صرف ایک کمانے کا ذریعہ ہے جب تک کما کر دے رہا ہے کافی ہے جہاں اس کی کمائی ختم وہاں اس کی اوقات ختم اور اسلام نے جس اسلوب میں رب نے ہم سے بات کی ہے یہ اسلوب اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ڈال دیجئے بڑھاپے میں پشتاوا نہیں ہوگا اور وہ اسلوب کیا ہے قرآن نے میرے خیال سے میری معلومات کے مطابق اتنی تفصیل کے ساتھ اس اسلوب میں کسی اور چیز کے حقوق بیان نہیں کیے فرمائے کے دین احسانہ براہد ہوما او قلعہ دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہے تمہیں ایک بڑھاپے میں ملتا ہے بڑھاپے کی بات ہی کچھ اور ہے کیونکہ انسان اب محتاج ہے اپنے بچوں کا جوان تھا تم نے اس کی جوانی کو استعمال کیا اس کے پیسے کو اس کی دولت کو تم نے جب استعمال کیا کیا لیکن آج جب تمہارے ماں باپ کو بڑھاپے میں تمہاری ضرورت ہے براہد ہوما اکیلا ہوا فلا تک اللہ ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی اف کہنے کی ضرورت بھی مت کرنا علماء اکرام یہاں پر لکھتے ہیں اگر اس لفظ سے اس لفظ اف سے کمتر کوئی چیز ہوتی کوئی ہلکی چیز ہوتی انسان کی ناگواری کی حالت کو بیان کرنے کے لیے تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر کرتا یہ اف وہ کلمہ ہے, ہے کہ انسان اکتا کے وقت اپنی زبان سے صرف اتنی ج... اس جملے کو سانس کے ساتھ نکالتا ہے باہر آدت نکلتا ہے جان بوجھ کر نہیں اف جنجلاٹ کے ساتھ یہ کلمہ انسان کی زبان سے خارج ہوتا ہے بے اختیاری کی کیفیت میں یہ بے اختیاری کی کیفیت کو اپنے اختیار سے تم نے روکنا ہے اس کے بعد جو چیز بھی ماں باپ کے احترام اور ان کی شان کے خلاف ہے اس چیز کو آپ اس حکم کے اندر شامل کر دیجئے یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر علماء امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جو ماں باپ کے احترام اور شان کے خلاف ہو وہ چاہے ان کو ایسی نگاہ سے ایسی نظروں سے دیکھنا جن نظروں کے اندر حکارت ہو جن نظروں کے اندر انسان کی اپنی اکڑ ہو فرمائی ایسی نظروں سے ماں باپ کو دیکھنا حرام ہے اس آیت کے مطابق اور پھر ماں باپ کو مارنا ان کو گالیاں دینا یہ تو صور سے باہر ہے اس آیت کے مطابق فلا تق اللہ افن ولا تل ہرما یہ تم نے نہیں کرنا نہ ان کو جھڑکنا ہے نہ ان کے کسی کام سے منع کرنا ہے بک اللہ قول کریم جب بات کر رہی ہیں تو بڑی باعزت طریقے والی اچھی اور اچھے اسلوب میں اچھی بات کرنی ہے اس طریقے سے بات کرنا اس طریقے سے پیش آنا کسی اور چیز کے متعلق آپ کو قرآن میں ملے گا قرآن کوئی اللہ کا کلام ہے فضول چیز نہیں ہے اس میں اتنی گہرائی اتنی تفصیل اللہ نے اگر کسی چیز کی ذکر کیا اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے فرمایا وقت رہنما جنا حضر الرحمٰ جب بھی ان سے پیش آنا اپنے کندھوں کو ان کے سامنے نیچے کر کے احسان مندی کے ساتھ ان کے ساتھ پیشانا اور رب سے اگر مانگنا ہو اپنے ماں باپ کے لیے وہ دعا بھی ربط میں خود سکھا رہا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا کس طریقے سے رب برحم ہما رب ہوا نئی اللہ ان دونوں پر اسی طریقے سے رحم فرما اسی طریقے سے کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی اپنے بچپن کو مت تیری اوقات کچھ نہیں تھی تو کچھ نہیں تھا اس لمحے کو یاد کر اور آج اپنے کردار پر غور کر یہ دعا تجھے رب خود سکھا رہا ہے اس کردار سے بڑھ کر کوئی کردار آپ کو کوئی دنیا کا اسلوب کوئی اضافہ کوئی قانون نہیں دے سکتا اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس تعلیم کو بے وس کیجیے جس میں جس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے علیشکر لی ولی والد میرے بندو میرا شکر ادا کرو میں نے تم پر نعمتیں کی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کرو ان کا بھی شکریہ ادا کیا کرو یہ اسلوب آپ کو قرآن میں اور کہیں نہیں ملے گا اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے گڑ گڑتا ہے اللہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا ان کے ساتھ اچھا احسان کے ساتھ پیش نہیں آتا ہے فرمیا اللہ تعالیٰ کو اس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں دونوں چیزوں کو اللہ نے ساتھ ذکر کیا ہے انشکر لی بلی والد شکریہ میرا بھی ادا کر اپنے ماں باپ کا بھی ادا کر جن ماں باپ کی رضا مندی کو اللہ نے اپنی رضا مندی کہا ہو جن ماں باپ کی ناراضگی کو اور اپنے اپنی ناراضگی کہا ہو اللہ کے نبی وسلم فرمایا اللہ راضی ہو تو ماں باپ کی رضا مندی میں حسن درجے کی حدیث ہے اللہ ناراض ہوتا ہے ماں باپ کی ناراضگی میں یہ یاد رکھیے ماں باپ کیسے کیوں نہ ہو کچھ کیوں نہ کرتے ہو ساری جائیداد چھین لیں نا انصافی کتنی کر لیں مار لیں کتنا کچھ کر لے ایک بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے شخص نے آ کر کہا تھا نا کہ میرا باپ میرا مال لے جاتا ہے میرا مال مجھ سے لے لیتا ہے فرمایا تو مال کی بات کرتا ہے تو بھی اور تیرا مال بھی ہے ہی تیرے باپ کا تو اپنی کیا باتیں لے کر بیٹھا ہے مال مال مال تیری کیا حیثیت ہے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تیری کوئی حیثیت نہیں لہٰذا اپنے دماغ میں اس بات کو ڈال لیجئے کہ رب راضی ہوگا جب ماں باپ راضی ہیں اور رب ناراض ہے اگر ماں باپ ناراض ہے ماں باپ کیسے کیوں نہ ہو کس حال میں کیوں نہ ہو یہ اولاد پر فرض ہے فرض ہے کہ اپنی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور سب سے بہترین خدمت سب سے بہترین ماں باپ کی خدمت وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی اور راہ راست پر لگائے ماں باپ میں کوئی خامی دیکھتا ہے کوئی برائی دیکھتا ہے کوئی عیب دیکھتا ہے دینی حوالے سے اس معاملے میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے یا میرے ابا اے میرے والد اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے تیرے فائدے کا کوئی مالک نہیں یا تعبد شیطان میرے باپ شیطان کی عبادت مت کر یا خاف رحمان اے میرے والد اے میرے ابا مجھے ڈر یہ ہے کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے گا وہ رحمان ہے تو اس کی مخالفت کر رہا ہے وہ پھر بھی تجھے عذاب دے سکتا ہے کیونکہ تو اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے یہ تھی وہ نصیحت جو ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نبی کی صورت میں اپنے باپ کو کر رہا تھا یہ سب سے پہلی نصیحت ہے اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے ان کے ساتھ اس نے سلوک ہے کوئی گناہ کر رہے ہیں کوئی برائی میں ملوث ہے اس گناہ سے برائی سے روکنے میں ان کے ساتھ با طریقے سے پیش آنا ہے عزت کے ساتھ بات کرنی ہے اس برائی میں بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے اچھے طریقے سے سمجھائیں دوسرے نمبر پر ان کے لیے اس معاملے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بری عادت چھڑوا دے باتیں بہت کرنے کی تھیں لیکن آخر میں تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھی اللہ تعالیٰ کا قریبی جو شخص ہوتا ہے اللہ اس کے قریب ہوتا ہے من قائن علی اللہ ہی کان اللہ علوم جو اللہ کا ہے اللہ اس کا اور اللہ جس کا ہو پھر جو کہتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ اس کی مانتا ہے جس کو کہتے ہیں مشرجہ دباد جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جن کی دعائیں رب قبول کرتا ہے اس کے بہت سارے ذرائع ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے راستے ہیں آپ اپنے آپ کو دعائیں قبول کرنے والا بنا سکتے ہیں کہ یہاں زمین پر بیٹھ کر آپ کچھ کہیں اپنے رب سے مانگیں اور وہاں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ آڈر جاری کر دے کہ اس بندے کی اس دعا کے مطابق یہ کام ہو جانا چاہیے اس کیفیت میں انسان آتا ہے بہت سارے راستوں سے لیکن ایک اہم ترین راستہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے صحیح مسلم میں حدیثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یہ اکثر حج کے موقع پر ہر سال جا کر تلاش کیا کرتے تھے یمن کے آئے ہوئے قافلوں میں کہ حفیع عامر تم میں اویس نام کا آدمی موجود ہے ہر سال پوچھا کرتے تھے ایک دفعہ ایک شخص ملا ان کو بیماری تھی تمہارے جسم پر دھبے تھے برس کا مرض تھا تم نے اللہ سے دعا کی اللہ نے تمہیں شفا دے دی کہا ہاں فرمایا آج بھی تمہارے جسم پر ایک درہم کے مطابق جگہ باقی ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے صاف نہیں کیا کہا ہاں. کہا تمہاری والدہ ہے تم ان کے ساتھ اس سے سلوک کرتے تھے فرمایا ہاں فرمایا تو پھر سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا تھا یمن تمہارے پاس ایک شخص آئے گا یمن کے قافلوں میں اس کا نام ہوگا سبن عامر اس کا تعلق خاندان مراد قبیلے سے ہوگا تعلق قبیلہ جو ہوگا قرن قبیلہ ہوگا اس کو کون اور مرض کا برس کا مرض ہوگا اللہ سے اس نے دعا کی ہے اللہ نے اس کو شفا دے دی لیکن آج بھی جسم پر ایک دھبا موجود ہے تم ہوا بیہ بر اس کی والدہ ہے اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والا ہے اور یہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ شخص صحابی کے شرف سے معروم رہا اللہ کے نسم فرمایا کہ یہ اپنی والدہ کی وجہ سے مجھ سے ملنے نہیں آ سکا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے صحابی کا شرف نہیں حاصل کر سکا فرمایا میں اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے اللہ اس کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کر ہی کوئی بات کر دے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتا ہے اس کی قسم کو بات کو پورا کرے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اور صحابی کون ہے عمر ابن خطاب کہ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو اور تم یہ کوشش کر سکو گے تخرک کہ یہ تمہارے یہ شخص عمر ابن خطاب کے لیے اللہ سے اگر معافی مانگے بخشش طلب کرے تو عمر یہ کام ضرور اس سے کروانا عمر ابن خطاب سامنے کھڑے ہیں کہا کہ میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کر دو کیونکہ یہ تعلیم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی صحابی کو کہ وہ اس ابن عامر سے اپنے لیے دعا کروانا یہاں پر اس شخص کو یہ فضیلت ملی ہے وہ اس ابن عامر کو بعض علماء کا کہنا ہیں افضل ترین تابعین میں سے افضل ترین تابعین اس شخص کو یہ جو فضیلت ملی ہے یہاں جو وصف ذکر ہے وہ فضول میں نہیں ہے جو اس شخص کا کام ذکر کیا گیا فضول نہیں ہے اس کی اہمیت ہے کہ اس کی والدہ ہے اور اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے یہ وہ مقام ہے یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنا لے تو لو اکثر اللہ یہاں اللہ سے کچھ کہے گا وہاں اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا اور میں نے اپنی زندگی میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ ان کی کامیابی پر میں نے غور کیا ہے دنیا کے اعتبار سے ان کو کامیاب دیکھا گھرانے کے اعتبار سے کامیاب دیکھا گھر میں خوش باش ہیں اپنے گھر میں ان کو کوئی تکلیف نہیں کوئی بیماری نہیں اولاد کے اعتبار سے بھی بچوں کے اعتبار سے میں نے صرف ایک نکتہ ان کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کی کئی لوگوں کے اندر ایک چیز مجھے مشترک نظر آئی کہ ان کو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے پایا تھا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہاں سے دروازے کھولتا ہے رزق کے کہاں سے دروازے کھلتے ہیں کہاں سے رزق آتا ہے کہاں سے شان بڑھتی ہے کہاں سے عزت ملتی ہے کہاں سے سکون آتا ہے کہاں سے اولاد کے لیے آفیت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہاں سے گھر, گھر میں برکتیں آتی ہیں بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک یہ چیز میرا اپنا تجربہ اور تجزیہ ہے اور یہ تجربہ دیکھنے کی بنیاد پر ہے لیکن اس کی بنیاد و حدیث ہے کاروبار میں لاکھ لگے رہے لاکھ کمائیں اپنی اولاد کو لاکھ وقت دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں گھر تک رزق پہنچانے والا اولاد کو آفیت کے ساتھ رکھنے والا سلامتی کے ساتھ رکھنے والا شر سے محفوظ رکھنے والا اللہ ہے اور اس کے لیے اس نے کچھ اسباب رکھے ہیں جس میں سے ایک سبب ماں باپ کی خدمت ہے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے اوپر کسی اور کو مقدم مت کیجیے چاہے وہ انسان کا ش... اپنی بیوی ہو اولاد ہو یا عورت کے حوالے سے اس کا شوہر ہو یا اس کی اولاد ہو حسن سلوک عورت نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے لیکن اطاعت اپنے شوہر کی کرنی ہے. یہ فرق ہے حسن سلوک عورت کے لیے بھی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت عورت کے لیے بھی ہے لیکن اطاعت اپنے شوہر کی ہو جاتی ہے اور بیٹے کے لیے اطاعت بھی ماں باپ کی ہے اور خدمت بھی ماں باپ کی ہے کسی کو بھی مقدم مت کیجیے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ راستے میں جاتے ہوئے بارش کی وجہ سے غار میں جا کر پناہ لے کر بیٹھ گئے بارش تھی اچانک ایک پتھر غار کے دہانے پر آیا غار کو بند کر کے رکھ دیا نہ ہوا نہ سانس نہ کچھ نہ روشنی تینوں نے کہا کہ مصیبت آ ہو گئی ہے کوئی حل نہیں ہے کوئی یہاں پر مشکل کشا نہیں ہے سوائے رب کے یہ مشکل حل کرنے والا سوائے رب کے اور کوئی نہیں رب سے مانگ لو صحیح بخاری سے مسلم میں ہے رب سے مانگ لو رب ہی اس مشکل کو حل کرے گا لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہے کوئی اگر ایسی نیکی ہو جس نیکی کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری سب سے بہترین نیکی ہے اس کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا سب سے بہترین نیکی کو سب سے بہترین نیکی کیا ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے بوڑھے ماں باپ تھے بچے بھی تھے اور میں سارا دن بکریاں اپنے جانور چراتا تھا شام کو آتا تھا ان کا دودھ نکال کر بچوں کو بھی دیتا ماں باپ کو بھی دیتا تھا لیکن پہلے ماں باپ پھر بچے ایک دن آنے میں دیر ہو گئی جب میں دودھ لے کر گھر پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے بچے جاگ رہے تھے ماں باپ کو جگا تھا کیسے ان کی نیند کیسے خراب کرتا یہ گوارا نہ تھا اور ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں یہ ناممکن تھا اللہ وہ بچے میرے پاؤں میں بلگتے رہے کہ میں ان کو دودھ دے دوں میں نے ان کو اپنے ماں باپ سے پہلے دودھ نہیں دیا تاکہ صبح ہو گئی اگر تو جانتا ہے اللہ کم تم انہاذا جل اگر تو جانتا ہے کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا کہ اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دے کہ ہمیں روشنی اور تھوڑی سی ہوا تو سر آ جائے یہاں اس شخص نے بات کی وہاں وہ پتھر سرک گیا آپ کی بڑی بڑی مشکلیں بڑی بڑی پریشانیاں بڑی بڑی آفتیں رب ٹال سکتا ہے آپ کی دعاؤں کو لمحے بھر میں قبول کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے رب کے احکامات کو رب کی ان بتائے ہوئے طریقے اور آداب کو جاننا بہت ضروری ہے جب تک یہ نہیں کریں گے جب تک کامیابی نہیں ہے دنیا میں جس شخص کو موقع مل گیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اور وہ کر گیا یہ شخص کامیاب ہے لیکن جس شخص کو موقع نہیں مل سکا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا رغی منگ فہو رغی منگ مانگ وہ شخص برباد ہو وہ شخص برباد ہو وہ شخص برباد ہو جس شخص کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا جنت میں جانے کا سیدھا سادھا سا راستہ اس کے سامنے تھا اور اپنے آپ کو جنت سے خود محروم کر کے چلا گیا لہذا جس شخص کو میسر ہے جس شخص کے سامنے ہے وہ خدمت کرے لیکن کوئی شخص اس نعمت سے آج اگر محروم ہے نہیں ہے اس کے ماں باپ دنیا میں وہ نہیں خدمت کر سکا کوئی بھی اسباب تھے کوئی بھی وجوہات تھی اللہ معاف کرنے والا ہے خدمت کا موقع نہیں ملا اب کیا کرے اب کرنے کے کام کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کر یہی کہا کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے میں نے اس کے سلوک بڑا کیا تھا ان کے ساتھ بڑی خدمت کی تھی حق پورا کر دیا فرمایا کیسے حق پورا کر دیا ابھی تو اور چیزیں باقی ہیں ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی بڑی نیکیوں میں بڑی بڑی نیکیوں میں ایک نیکی ہے کہ دنیا سے انسان کے جانے کے بعد کسی شخص کے اپنے ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے سلا رحمی کر کے رکھے یہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک نے ان کے وعدوں کو پورا کرنا ان کے رشتے داروں سے رشتے داری قائم کرنا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ سب سے اہم ترین تعلق ہے ایک بچے کا اپنے ماں باپ سے سب سے اہم ترین تعلق ہے کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتی کوئی چیز اس کے مساوی ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے نبی صنع کو فرمانے ایک شخص کے درجات بلند ہوتے ہیں اچانک سے درجہ بلند ہوتا ہے اچانک درجہ بلند ہوتا ہے جنت کے دنیا سے جا چکا ہے وہ کہتا ہے رب جو میری نیکیاں تھیں اس کے مطابق جو سلا ملنا تھا وہ مل چکا یہ دروجات کی بلندی کیوں ہے درمائی دراجات کی بلندی بھی استغفاری ولدکالہ تیرا بچہ تیرے دنیا میں مغفرت اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے اللہ تعالی تیرے دراجات کو یہاں بلند کیے جا رہا ہے یہ سب سے بڑا تعلق ہے انسان کا دن میں کم سے کم کم سے کم کوئی وقت اپنا مقرر کیجئے جس میں میری اور آپ کی زبان سے نکلا کرے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اقول قولی هذا وستغفر اللہ لیولکم آخر الحمد اللہ علیہ شانی الله شکر اللہ علیہ توفیقی ومطنانی وحشد اللہ وحت اللہ شریک الََََََََََََََََََََ تعدم النشانی وحشد الََََََََََ محمدَََََََََََََََََََََ رسول صلی اللہ وََ واصبی وسلم و سلام اما بعد والدین کی خدمت کے مختلف انداز ہیں مختلف نوعیتیں ہیں جناب ابو حریر رضی اللہ تعالی ہو اپنے گھر سے اس وقت تک باہر نہیں جاتے تھے جب تک اپنی والدہ سے سلام کر کے اجازت نہ لے لے یہی وہ آدمی ہے جو اپنی والدہ کے لئے بے قرار تھے اللہ کے, لئے کے پاس بار بار آتے تھے کہ اللہ کے نبی میری والدہ مسلمان نہیں ہیں دعا کیجیے اللہ سے کہ اسلام لے لیا جناب علی الحسین جناب حسین جناب حسینوں کے بیٹے ہیں زین العابدین کے نام سے معروف ہیں یہ زندگی بھر انہوں نے کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا بھی نہیں کھایا لوگوں نے تعجب سے پوچھا اپنے ایسا کیوں کیا ایک ہی پلیٹ سے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کہا اس ڈر سے نہیں کھایا کہ میرے دل میں کوئی احساس ہو کہ شاید میں اپنی والدہ سے سبقت لے گیا میں نے وہ چیز کھا لی جو میری والدہ کھانا چاہ رہی تھی یہ, یہ انداز یا اس طرح کے واقعات صنف صارحین سے بے شمار ملتے ہیں مختلف انداز مختلف طریقوں سے سرف صالحین نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے یہ خدمت دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے بعض علماء نے لکھا ہے یہاں پر ایک قید ذکر کی ہے کہ والدین کی خدمت میں بعض اوقات انسان کی نیت یعنی اخلاص شامل نہیں ہوتا اخلاص سے مراد کیا ہے کام کرتے وقت خدمت کرتے وقت اس کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا ہے کہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں اس کے دل میں ہوتا ہے میرے ماں باپ ہے میں نے خدمت کرنی میرے ماں باپ ہیں اور میں صرف اس کی یہ نیت ہی اس کے اجر کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس میں اس موقع پر نیت نہ بھی ہو تب بھی انسان کو اجر ملے گا یہ بعض علماء کی رائے ہے بعض کی اس کے خلاف ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے متفق ہو یا نہ ہو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کو یہ چیزیں یہ کام جس نوعیت اور جس انداز میں بھی کرے یہ اس کا اور اس کے رب کا اور انسان کے اپنے کردار کا معاملہ ہے اس کے دل کا معاملہ ہے کس انداز میں اپنے ماں باپ سے پیش آئے کس انداز سے اپنے ماں باپ کے دل میں خوشی اور سرور پیدا کر دے کس انداز سے اپنے ماں باپ کے سینے کو ٹھنڈا کرے کس انداز سے اپنے ماں باپ کو خوشی پہنچائے یہ انداز ہر انسان اپنے اپنے طور پر اختیار کرنے میں آزاد ہے رب نے قید نہیں لگائی رب نے بس اتنا کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک تمہارے نام آئے اعمال میں ہونا ضروری ہے یہ اگر نہیں ہوا کوئی انسان اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ جب اس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو اس سے راضی نہیں تھے تو انسان بڑے خطرناک موڑ پر ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اس وقت جو عالم اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں شام کے اندر اور برما کے اندر کشمیر کے اندر دیگر کئی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ انتخابی جو صورتحال پیش آ رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے عمان بلّہ حمید صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں کہیں کسی اور کا کہیں کسی کافر ملک میں ایک جانور بھی مر جائے تو احتجاج شروع ہو جاتے ہیں قومے کے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں دنیا کے سربراہ اکٹھے ہو جاتے ہیں معصوم بچے بلک بلک کے بغیر سانس لیے دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں کسی انسان کے کان پر جو نہیں رنگتی اور رنگ بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان چیزوں کا انتقام لینے والا وہ رب خود ہے وہ اس کے معاملات ہیں وہ چلا رہا ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس نے انتقام ظالم سے ضرور لینا ہے چھوڑے گا نہیں وہ دنیا میں آج آپ کے سامنے کئی مثالیں تو اللہ کے نبی سم نے بیان کی ہیں ظالموں کی کئی قرآن میں آپ نے دیکھی ہیں کئی مثالیں آپ اپنے آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے ظالم اور جابر قسم کے لوگ شہروں کے شہر تباہ کر دیتے تھے علاقوں کے علاقے ان کے نام سے کاپتے تھے آج ان کی کیا حیثیت ہے کیا اوقات ہے اللہ تعالیٰ ہر ظالم کو اس کا ٹھکانہ دکھاتا ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں جس اعتبار سے جس طریقے سے ان مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں ہم پر فرض ہے جو ہماری حیثیت ہے نہیں تو کم سے کم اپنی دعاؤں کے اندر ان مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے شر سے ان کو محفوظ رکھیں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اسی طرح چند اعلانات ہیں دعا کے لیے درخواست ہے آصف صاحب کے والد ہیں جناب اقبال صدر صاحب اسپتال میں داخل ہیں بیمار ہیں اسی طرح تمام بیماروں کے لیے دعاؤں کی درخواست آئی ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملاسی فرمائے اس ہفتے کا اعلان ہے ادارہ محد الناصر الاسلامی جو کہ اختر کالونی کراچی کے اندر ہی واقع ہے یہ ادارہ حفظ ناظرہ تجوید تعلیم اور تربیت کے حوالے سے معروف ادارہ ہے جانا ہوتا رہتا ہے جناب عبدالغفار حاضم صاحب اس ادارے کے کرتا دھرتا اس ادارے کے مدیر ہیں اور ادارہ معتبر ہے آج کچھ مالی حوالے سے پریشان ہیں ساتھی نماز کے بعد باہر موجود ہوں گے تمام ساتھی ان کے ساتھ تعاون فرمائیں ان الحمدللہ الحمد للہ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 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ووعلى عليه محمد كما بات على إبراهيم ووعلىعا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم منصر الإسلام والمسلمين الله مع الجهاد والمجاهدينين اللهم منصرهم لا تصر عليههم اللهم منصر ملا تصر عليهم اللهمما لا, اللهم لا تصللت علينا بدونه بنام ال لا يخاف كفينا ولا يرحنا اللهمما أصلح ولا تور المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسسن تو فاخة حسن تووطنا عذاب النار ربنا ظلم